بسمان رحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو اپنے رب کے دین کے لیے اپنے آقا کے دین کے لیے اپنی پوری اولاد کو بخت کر رکھا اللہ قبول فرما ذرا بات کہتے ہیں کوئی بات یاد کر لو قیامت تک یاد رکھنا اور جس کو پوچھو اس کو کہو حضرت جی جواب ذرا سیدھا سادہ چونکہ چناکے مگرچے مگرچے یہ نہ لگاؤ سیدھی سیدھی بات کرو تمہارے نزدیک امام کیا ہوتا ہے معصوم جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح امام بھی اور بولو اس کا ایمام بھی اور معصوم کس کو کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی ہو سکتی اب بتلاؤ تمہارا ایمام عالی صاحب شیخ نقید کی چھپی ہوئی تہران کی چھاپا خانہ ایران کا اور مکتبہ کمبھ کا جہاں کا خمینی رہنے والا جہاں کا اس کی چھپی ہوئی کتاب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 حسن کا خط پڑا اور دنیا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا بلیک چیک کون سا چیک جانتے ہو بلیک چیک کس طرح کا چیک نہیں سادہ چیک جس پہ دستخطوں اور رقم کہ جتنی جی چاہے بھر لو جو جی چاہے لکھ لو مجھے منظور ہے جو جی چاہے لکھ لو مجھے منظور ہے جتنی بھی جی چاہے رقم بھر لو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا بڑے چک امیر معافیا نے دیا اور حضرت حسن نے لیا امیر معافیا نے دستخط کر کے خالی کاغذ بھیجے کہا حسن جو شرط چاہے لکھ لے مجھے بغیر سنے ہوئے منظور ہے <تصفح> مجھے بغیر سنے ہوئے حضرت حسن نے چار شرطیں لکھی چار شرطیں چار شرطیں ایک کہا کہ ہیں سیا بڑے بے وفا لیکن میں علی کا بیٹا بے وفائی کرنا جانتا پہلی شرط یہ ہے کہ میرے سیوں کو اور میرے باپ کے سیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا دوسری شرط میری باش کے لیے میرے اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپیہ سالانہ مقرر کیا جائے گا میرے خاندان کے لیے کس سے لے رہے ہیں اب بولو کس سے لے رہے ہیں یہ کافر تھا تو اس کا مال کیسے جائز ہو گیا یہ کا تو اس کا مال جائز ہے ایک لاکھ کہو تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک حکومت کرو گے پر عمل کرو گے بس کا نئی شرط یہ ہے حکومت اس طرح کرو گے جس طرح کھٹی کو نے کی تھی جس طرح کرو گے جس طرح صدیق کو کھل پائے گا شریف کے شرطیں پیش کی امیر معاویہ نے کہا منظور ہے اکتالیس ہجڑی اکتالیس ہجری نے اک اک حوالہ یاد ہے کہ نہیں اکتالیس ہجڑی چند مہینے کے بعد حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوں گے اور امیر معاویہ کو متفقہ طور پر اجماع کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے امین المومنین اور خلی المسلمین مان لیا کوئی اختلاف باقی رجال کشی نکالو مانا کہ امیر معاویہ کوئی اختلاف کسی کا باقی نہیں تھا بلایا گھر میں آؤ میں میں آپ کرتا ہوں چھپ کر وہ سیدھا پر لوگوں کے نگاہوں سے مقبول ہو کر رجام کسٹری کا حوالہ تین کتاب تیسری کبھی ہجری کی کربلا میں چھو چھاپنے والا بھی شیعہ لکھنے والا بھی سیا ہاشیاں چڑھانے والا بھی شیعہ اور جس بستی میں چھپی وہ بستی بھی شیعہ کہا رجال کشی تیسری کریم کا مسلح ایک سو دو سبا کربلا کی چبی ہوئی تیرے امام کی لکھی ہوئی کہا بلایا کوپا کی جامع مسجد میں امیر معاویہ کو اپنے باپ کے ممبر پر بٹھایا حسن اپنے بھائی حسین کو لے کر منبر سے نیچے بیٹھے اپنے بھائی کو لے کر منبر سے حضرت معاویہ کو منبر کے اوپر بٹھایا پھر کھڑے ہوئے ساری قوم کو خطاب کیا کہا لوگ سن لو آج کے بعد مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہم نے امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا ہے ہم <سلام> <اللہ خورتصف> لحی نے امیر معاویہ کو اپنا اور بولو امام مان لیا اور جو تیرے امام معصوم کا بھی امام تو اس کو امام کیوں نہیں مانتا <سلام> <سلام> <سلام> کیوں نہیں مانتا تو غیر معصوم تیرا امام محصول. اور بولو تیرا امام معصوم غیر ماسوم اور جاؤ ایک بات لکھتا جاؤ ایک بات آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے اور سننا چاہتے ہو کہ نہیں کب تک ماللات. گاڑی ڈال ڈاکٹر نک بلا لو نال ایک بندی والی گڈی بھی بلا لو جی پھر منہ پیچھوں لٹ کے لے جائے سن لو پھر بڑی آج تم سننے پہ آئے ہو تو ہم بھی ان شاء اللہ سنا کے جائیں شاید بقاید عزیز یہ ساتھ نہ آ تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم سن لو پھر اور میری پسین گھوئی بھی سن لو زیاؤل حق کے دور میں بیگم کوٹ کی یہ آخری تکری ہے زیاؤل حق کے دور میں بیگم کوٹ کی یہ اس کے بعد زیال حق اور او بولو زیاؤل حق اور اونچی بولو ابھی وہ زیاؤل اونچی بولو ذرا ادھی راہتا وقت ہے اور ادی راحتا وقت قبولی حدا وقت ہے اس کے بعد سیاؤ الحق کو ہاتھ اٹھا کے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سیاول ہق اور سیاول الحق سیوں کا پشپ بناؤ سیوں کا پشپ بناؤ سیوں کا پشپ بناؤ سیوں کے سامنے جھکنے والا چنوں کو دلیت کرنے والا انشاءاللہ شاء یہ آخری کہتے ہیں بابی پشیر گوئی نہیں کرتے اور علاقے کے بریل بھی ہو بابی کی پشیر گوئی سن لو یہ گرتی ہوئی دیوار ہے یہ جو مولوی اس دیوار دے تھلے آئے گا خود بھی مر جائے گا خود بھی سن لو بات کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا جس نے پکڑا اس کے سامنے چھوٹ گیا نہ ہو گیا موم کی ناک ہو ہاتھوں اور عجیب ہے شر موم کر لیا سارا آہن بنا لیا صبح آہن بنے ہوئے مطالبہ آیا تو موم ہو گیا یہ مومن ہمیں کاب کے رب کی قسم ہے اتنا نقصان اس پاور میں پہنچا ہے پوری پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں پہنچا کل تمہیں یاد ہوگا کہا گیا جو لکھ دے میں سیا ہوں زکات سے مستقل جو لکھ دو میں سیا ہوں اوشر سے مستقل جو لکھ دے میں سیا ہوں ہاتھ کاٹنے سے مستقل جو لکھ دے میں سیا ہوں تروں سے مستقل یہ سارے قانون سنیوں کے لیے رہے گئے لوگوں نے پانچ پانچ روپے کے سرٹیفکیٹ لے کر اپنے آپ کو شیعہ شو کیا مجموعی طور پر لوگوں کو شیعیت کی طرف دھکیلا ایشیا کی بدلاؤ قیامت کے دن سڈنی کا ایک کائنات کے سامنے تیرا جواب کیا ہوگا جب آئشہ اس کا باپ سڈی اس کا چچا ہنر اس کا داماد اسمان تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے گا اپنی حکومت کے لیے ہماری عزت کو داؤ پہ لگاتا رہا جواب کیا دے گا اور وہ اقتدار جو کبھی پائے گار ابول کلام آزاد نے کہا تھا اقتدار یہ گرتی ہوئی دیوار دنیا کا کوئی شخص گرتی ہوئی دیوار کو سہارا یا ڈھلتی ہوئی چھاؤ کہ کوئی شخص چھاؤں کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا آج کل اسی باعث تو کتلے آسکا سے منا کرتے ہیں ہم سے بگاڑی اندر سے گرانا لگا کیوں جی ایک اہم کال نہیں چھوٹ اٹھتا اندر سے گرانا لگا اور نتیجوں ایک مجھے صاف بھی ہے اب کے مرتبہ حضرت صاحب آئے چہرے کا رنگ اڑا ہوا جی جیسے ہائے سرے شام بجا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا دل ہوا ہے چراغ مسلسٹ ہم نے کہا اسی بار تو قتلے آشکا سے منع کرتے تھے اور اب اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواہ ہو کر وہی اسمبلی جو خود منائی تھی اس اسمبلی نے نیچے سے کرسی کے پاوے کھینچ لیے اور حضرت صاحب بغیر پاؤں کے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ الگ ہے سنو یاد رکھو صدیق و کو فاروق کو عثمان سے بے وفائی کرنے والا کبھی رب کی دھرتی پہ زیادہ دیر تک حکمران رہ سکتا نہیں وفا کرو وفا تب یہ چراغ جلیں گے تم نے کیا سمجھا ہے ہم کو ہم کو اذیتیں دو تکلیفیں دو پابندیاں لگاؤ ہم کو پابندیاں جس شہر میں جاؤ پابندی جس شہر میں جاؤ پابندی ہر جگہ پابندی ہی پابندی ہم نے کہا ہم نے بگاڑا کیا ہے کہہ لو گے تم اس گئے گزرے دو دور میں محمد کا نام لیتے ہو ہم نے کہا پھر سن لو محمد اور اس کے اصحاب کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کائنات کے رب کی قسم ہے سب کچھ بند کر لو دل بند صبح بند روح بند چیسم بند لیکن یاد رکھو سربرے کائنات کے صحابہ کی محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں سے جدا نہیں کر سکتی नारे کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خات نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تم نے کیا جانا ہے کیا سمجھا حسن یہ تیری کتاب رجالے کچی اس کا حوالہ یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے جھوٹے عقیدے کو آگ لگا دے سن لے تیری کتاب کیا کہتی ہے ماویہ کو منبر کے اوپر اور ممبر کہاں رکھا اور بولو ممبر کہاں رکھا ہو علی کا ممبر مسجد علی کی اور بیٹا بھی یعنی کا اوپر بلاویا بیٹھا ہے اوپر بلاویا بیٹھا کہا اور کائنات کے لوگوں سن لو میں علی کبے کا حسن موافیہ کی بات کر رہا ہوں میں علی کبے پھر کہو اکن ممتابل حسین واسا علی پھر حسین کی طرف دیکھا حسین تھا جس کو حسن نے امام مانا تم بھی امام مانو پھر حسین نے مانا پھر حسین نے مانا, مانا. مانا. مانا، پھر کمانڈر ان چیف گیا ساتھ اتنے, اتنے اباب اس کو کہا اٹھا جس کو ہم نے امام مانا تم بھی اس کو مانو یہ فوجی آدمی تھا اور فوجی ذرا مشکل ہی سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں نہیں پر ذرا جائے مجھے نہ ہی مجبور کرو تو ہائے یہ تیری کتاب کا حوالہ کشی کہتا ہے تیسری سبھی ہجری کا گیارہ سو سال پہلے کی کتاب تیری کتاب لکھنے والا بھی چھاپنے والا بھی تاشیا چڑھانے والا بھی بیچنے والا بھی اور پڑھنے والے ہم ہیں بدکسمتی ہے کرنے والے اور سنانے والے بھی ہم تجھ کو کہتے ہیں سنتا جا شرماتا جا سنتا جا اور شرماتا جا یا اپنی آکبت کو بناتا جا اپنی عقیدے کو تبدیل کرتا جا اور معاویہ کے دامن سے وابستہ ہوتا جا آ جاؤ جاؤ کہا کم سدا آئیے اٹھاؤ بیٹھ کر سل تب تیل کمانڈر نے حسین کی طرف دیکھا سوچا یہ جوان آدمی ہے ذرا کچھ خیال کرو کون یا کہیں میری طرف کیا دیکھتے ہو اور جس کو میرے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی اپنا امام مانا ہے جس کو میرے بھائی نے اپنا امام مانا اس کو میں نے بھی اپنا مانو مانو پھر سن سینتالیس ہجری میں اکتالیس میں اتفاق ہو گیا کوئی اصطلاح باقی جاؤ تو صحیح کوئی ماں کا لال بتلائے کہ اس زمانے میں ایک آدمی باقی رہا ہو جس نے حسین کے ساتھ حسن کے ساتھ معاویہ کی بات رکھی ایک مسلا دو ایک ابھی ابھی تو معاویہ کی بات ہو رہی ابھی تو میں مسئلہ ثابت کروں گا ابو بکر کا جب معاویہ کی بات ثابت ہے تو پھر سدھی کو ماننے سے کیوں انکار ہے آہ. تم تو معاویہ کو ماننے پر مجبور ہو سن حسین کی بات عمیر شاخ شیخ مقید کی سفا دو سو سنا سن سینتالیس ڈگری میں حضرت حسن کا انتقال ہوا کتنی ہجری میں سن سینتالیس ڈگری میں یہ امام مقید کی لال کتاب نظر آ رہی ہے لال کتاب تیرے خون کی طرح ویسے تیرے خون کا رنگ تو سرگ ہے اندر سے سفید ہے اندر سے سفید نہ ہوتا تو حسین اور حسن کو کیوں چھوڑتا ان کے طریقے کو کیوں چھوڑتا سب دوستوں کتاب عزل صاحب کے مفید کی سن گئے اور تو میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں کاخت کے آتے آتے میں خطار لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں میری یہ کتاب اچھی آواہ عربی زبان میں آج سے تین برس پہلے چھپی ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ چھپ چکی انگریزی میں ترجمہ ہو چکا انڈونیشیا میں ملائیشیا کی زبان میں فارسی میں اور تامل میں ترکی میں آج تک کسی ماں کے لال کو اس حوالے کا جواب دینے کی ضرورت اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے ان شاء اللہ ایک ہی حوالہ تم بھی لکھ لو لکھ لو میرے حقیبوں لکھو شیخ نفیت اس کی کتاب المشاد سواج دو سو رسی کی اعلام البرا اربلی کی کسم الحما بجلسی کی حیات ابن املسبا کی الفصور المہما پانچ کتابیں یہ کتاب انصاف سے اخنوی کی سنچالیس اکتالیس ات ڈگری میں حضرت حکم و حسین نے امیر معاویہ کی بات کی اور سنتالیس میں حضرت حسن کا انتقال ہوں. پھر کیا ہوا پھر یاران نے سرے پل سیا ہے رہ برے کر رہا بڑا اپنے اوپر زور نہیں دیتے زور سارا علی پر دیتے ہے حیدر رہ کر رہا مطلب اصل تو لڑ نہیں سکتے تو ہی لڑ نہیں سارے وال ان کا حال ہے ان کی بات سن لو عالی صاف شیخ مفید کی سبھا دو سو جب شیعہ نے حیمرے کرار رہا دیکھا حسن بہت ہو گئے کہا لمبا مات الحسن علیہ السلام تحرکت تحرک شیتوں بلیرا مکت ابو ال ال علیہ السلام سیخل ابل بے اطلا جب حسن کا انتقال ہوا شیعہ علی گئے لب سن لو کوئی یہ نہ کہے یہ سیا سیا تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو یہ لبن بھی شیعہ کا اپنا تحرکت شیعہ تو ش... ہر رقط تو رہا تو ہر رقط اس اور بول لو تو ہر رقط اتوں کے سیے کنوے کے شیعوں نے حسین کو خط لکھا کیا لکھا خط لکھا تھے نا وہی اصل والے ساری عمر نظر ڈنڈی مارندے پہ ساری عمر نظر تیری کتاب اہل حدیث کی کتاب اور بول لو اہل حدیث کی کتاب اہل حدیث, حدیث کی ایک ہی کتاب تھی جس کو پہلے تھا ایک ہی یہ قرآن جو محمد عربی میں داخل ہوا اب سارے حوالے تیری کتاب کے کہا تھا ہر کا کسی تو ملے گا وہ کبول ال حسین علیہ السلام لکھن ہے معاویہ ول بے ادلا حسین کو شیو رکھا لکھا حسین معاویا کی بیعت توڑ دو, دو اس کی امامت کا چوا اپنی گردن سے اتار دو مطلب یہ ہے پہلے جوا گردن میں ڈالا ہوا تھا پہلے جوا گردن میں کہا اداروں پیس توڑ دو کیوں اس لیے کہ اصل سلح حسن نے کی تھی اصل سلح ہسن نہیں کی اب حسن نہیں رہا تو سلح بھی باقی یہ بے وفاؤں کی بات اور وفادار کا جواب کیا ہے ذرا وہ بھی تھے. علی کا بیٹا حسین حسن کا بھائی حسین و بدھار کہاں فن بنا آ رہے تھے ویسا کرا ان بہنا ہوں وہ بہین معاویا حسین نے معاویا کی امامت توڑنے سے انکار کر دیا اور کہا حسن جیتے جی ماویہ کی بیت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے معاویہ کی بہت توڑنے کے لیے تیار کتنے <سؤال> لکھا ہے میری جان ادھر آؤ قریب آ جاؤ دل تبدیل کرو ذرا پاپو آؤ ذرا ہم سے کچھ سنو تو صحیح کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہو دو بیٹھ کے بیچ چلاتے ہو اور معاویہ کو گالیاں دیتے ہو بولو اور جس کا مقتدی حسین جیسا آدمی ہے وہ امام کیسا ہوگا کبھی سوچا ہو جس کا مقتدی حسین ہے وہ امام کیسا والا ہے کیسا ہوگا اور تو نے اپنی روایتی بے ویوپاری کی طرح توڑنے کی طرح بلایا حسین نے بی توڑنے سے ہم حسین ہم تنال حسین حسین نے کہا میں جیتے جی معاویہ کا عہد توڑنے کے لیے تیار سن ساٹھ میں امیر معاویہ کا انتقال ہو رضی اللہ تعالی سن ساٹھ تک ذرا یاد کر لینا بات کو یاد ہے پچھلی ساری اور بولو نہیں یاد یاد رکھو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اگر یاد کر لو گے تو قیامت تک پھر ہمارے پاس پھنس جاؤ گے مرضی ہے یاد کرو مرضی ہے نہ کرو ہم تو اپنی بات سنائیں گے وما علیہ اللہ البلاغ المبین ہمارے آقا کو بھی رب نے نہیں کہا ہمارا کام سنانا رب کا کام منوانا ہم سناتے ہیں رب سے دعا کرتے ہیں رب تیرے سینے کو حق کے لیے کھولتے ہیں کیا کہا اج ملوم ہوں تصا این لمبی تقریر کروانی ہے کہ سویرے جمعے کی چھٹی کرنی چاہیے سویرے جمع بند سال پڑھا ہاں تو بات ابھی میں نے آدھی تقریر کھڑے ہو کے کرنی ہے ان شاء اللہ جب میں کھڑا ہو جاؤں گا نا تو سمجھ لینا آبادی ہو گئی ہے کیا کہا ماشاءاللہ یہ معاہدوں کا جمع رفیع اور سن تمہیں اپنی ذات کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے اللہ کی قسم اگر چلا میری قوم کے جسور و یور کلم میری کچھ کم سکندری سے نہیں اگر تم بیدار ہو جاؤ ساری کائنات کی طاقت تم کو دبا سکتی اس لیے کہ حق تمہارے پاس ہے حق اور ہم نہیں کہتے بےگانے بھی مان آج جس طرح یہ یار مان رہے ہیں نا اسی طرح درود پڑنے والے یار بھی مانتے ہیں درود پڑنے والے یار بھی اشتہار چھپوائے ہے کہا کیا ہے کہا ہے ہم دروج جو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف کوئی دلیل بتلائیں ہم نے کہا پڑھتے تم ہو دلیل ہم بتلا ہے کیا خرت کا نام جرور رکھ دیا جرور کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے مانا آج یہ مسئلہ بھی برا صاف ہو جائے بڑا نہیں بڑا نراستہ کرتا آپ نے جواب نہیں دیا اگا جواب کس کو دے ایک کتاب لکھی آج تک بےچارے گلے پڑے ہوئے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتے اب جواب دیں گے اتنے ناراض ہو جائیں گے کہ پھر ان محبوبوں کو منانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو ہم کہتے اور یہ ہے بھی اتنے محبوب کے پان کھا کے آتے سرما پہن کے آتے سلفے لٹکا کے آتے کلا سجا کے آتے ان کو ناراض کر کے ہم کہاں جائیں گے <تصفح> ہم کہاں جائیں کہتے <تصفح> ہیں اصلوں کاوے کے رب کی قسم ہے میری بات آج سن لو سن لو آج تک میں نے کبھی تفاخر کے ساتھ بات نہیں کی لیکن آج میری بات یاد رکھو اللہ رب العزت کی قسم ہے کائنات کے اندر کوئی مسلک اگر بالکل انہی تعلیمات کا حامل ہے جو محمد عربی نے صدیق کو فاروق کو عطا کی تھی تو وہ صرف مفلق کے اعلی حدیث اور کوئی نہیں ہے سنا تو صحیح ہم سے پوچھتے ہیں مونوں اور اہل زمانہ بڑے شوق سے سنا تم ہی سو گئے داخلہ رب کی قسم ہے آج کا کوئی جوان جس کے سینے میں دھڑکا ہوا دل اور جس کی کھوپڑی میں زندہ عقل ہے زندہ دماغ ہے اگر اس کو محمد سے محبت ہے تو سوائے اہل حدیث مسلک کے کوئی دوسرا مسلک اختیار کر سکتا اے نہیں کر سکتا مسلک ہے جا چپے چپے تک تمہاری داستان صداقت کی لکھی ہوا ہے یار بھی لکھتے ہیں اور یار بھی لکھتے ہیں اور گلی میں بھی لکھتے ہیں تھڑے بازار بھی لکھتے ہیں خود پڑھنے کا ثبوت ہمارے پاس تو کوئی نہیں نہ پڑھنے کا ثبوت تم دے دو نہ پڑھنے کا یہ تو مانا کہ پڑھنے کا ثبوت ہے اور پڑھنے کا ثبوت سبوت اور پڑھنے کا ثبوت نہیں کوئی نہیں نہ پڑھنے کا اور بڑے پہر کے ساتھ ملا نے کہا کہ ابھی اس سے دینا میں نے کہا پھر سن لو کیا سمجھا ہے میرے آقا نے کہا من نہ دسا پی امرے نہ ہاتھ ہو ماں لا من ہو تو ہوا اور جس نے دین کا نام لے کر میرے دین کے اندر کسی چیز کو نیتی کے طور پر ایسی چیز کو رائٹ کیا جس میں مین باندھ لی لگی ہوئی وہ اس کے منہ پہ دے دا جائے گا میں نہ دسا پی ایم نے ہاتھ جس پہ محمد کی مور نہیں وہ سکہ سچا وہ سکہ وہ سکہ نہیں سمجھ آئی بات ایک بندہ لے کے آیا نوٹ کہہ لگا یہ میں گھر بنا کے لایا ہوں یہ چلے گا ہم نے کہا نہیں چل سکتا کہہ لگا دیکھو رنگ کیسا اچھا ڈنگ کیسا اچھا شکل اچھی صورت اچھی کالن اچھا چھپائی اچھی رمانات کی دلیل پیش کرو کیوں نہیں چل سکتا ہم نے کہا یہاں کاغذ نہیں چلتا حکومت کی مور چلتی ہے حکومت کی اور تیرا درود نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا اور دین کے مسئلے میں تیرا میرا مسئلہ نہیں چلتا آمنا کے لال کی مور چلتی ہے محمد کی مور چلتی ہے آمنا کے لال کی مور دکھاؤ سکہ چلے گا بغیر مور کے سکہ چل سکتا جیل سازی کے جرم میں اندر ہو جاؤ جیل سازی کے جرم میں یہ بھی میں نے نہیں کہا اور یہی کو حدیث کو شیپ ہے وہ مثال بھی دیتا ہے تو یا قرآن سے دیتا ہے یا محمد کے فرمان سے دیتا ہے سنو یہ بھی میں نے نہیں کہا یہ بھی میرے آکا نے کہا کلو بدا تن سلا و کلو سلا دنیا میں کھوٹا سکہ چلانے والا جیل میں جائے گا دین میں کھوٹا سکہ چلانے والا جہنم میں جائے گا <تصفح> آؤ آج مسئلے سارے صاف کرتا جاؤ ان شاء نوجوان نے تو چلا کے لیے کہنے کو چاہی منگا منو مدر تی کربلا ہے یہ تو بھی سارے پیار کا بڑا اثر ہے نا جس بندے سایہ ہو جائے وہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا آج بھی سایا ہوا رہے سن لو با آج مسئلہ انشاءاللہ شاء اللہ کون سی آج سمجھ کے جانا جماعت اچھی کرانی ہے جماعت ہی کرانی ہے تو تکبیر احمد عبد نے کہنی ہے تیارہ نے پڑے ہوتے چمٹے بجانے جانے ہیں اپنا اپنا مسلک ہے نا اپنا اپنا مسلک ہے کسی کو رب نے چمٹے دیے کسی کو رب نے یہ قرآن دیا ہے ہائے یہ اپنی اپنا نصیبہ یہ اپنی اپنی قسمت اور کسی کو رب نے چمٹے دیے کسی کو چھریے اور چاقو دیے اور کسی کو جس سے پیار تھا اس کو یہ اپنا قرآن دیا یا محمد کا فرمان دیا ہے اپنی اپنی قسمت ہے تم اپنے نصیبے کا راضی ہم اپنے نصیبے کا راضی تم قیامت کے دن چمٹے بجاتے ہوئے آنا ہم قرآن پڑھتے ہوئے آئے گی. تو چمٹے بجاتے ہوئے آ. تو مسیحے پڑھتا ہوا میں محمد کی حدیث پڑھتے ہوئے آؤں گا تو کہنا ابو بکر برا تھا عمر برا تھا میں نبی کے ساتھ سودے توفر پہ بیٹھا ہوا دیکھوں گا اور کہوں گا کائنات کے امام کے ساتھیوں بڑا گناگار تھا بڑا خفا تھا بڑی غلطی کی لیکن جب تک زندہ رہا صدیق اور فاروق تیری صنا کرتا رہا محمد کی محبت میں تجھ کو اپنے سینے میں گساتا رہا تیری خاک کو اپنا سرما بناتا رہا نبی کے ساتھیوں میرا دل دھڑکتا تھا تو تمہاری محبت میں دھڑکتا تھا اور دعا مانگتا تھا تو یہ مانگتا تھا اللہ جب جس دن اس دل میں تیرے نبی کے صحابہ کی محبت میں رہے یہ دل دھڑکنا چھوڑ دے اس لیے کہ مجھے اس دل کی ضرورت نہیں جس میں محمد کے ساتھی نہیں بنتے ہیں اور محمد کے ساتھیوں کا کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے پھر ان کو کوئی خیر بھی ڈال ہی دیتا ہے پھر ان کو خیر بھی کوئی ڈال ہی دیتا ہے محمد کو کہیں گے تیرے لیے تیر کھاتے رہے نبی کے صحابہ کو کہیں گے تمہارے لیے گالیاں کھاتے رہے اور رب کو کہیں گے تیری توحید کے لیے پتھر کھاتے رہے اور تو کچھ بھی لے کے نہیں آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ مدینے والے کے ساتھی عہدے تو سر کا پانی پلا دیں گے کہ جس پانی کو پینے والے کو پچاس ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی اور جس کے لیے دائیں خاطر ہے جس کی توہین کے لیے گنا بنتے رہے امید ہے کہ جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا کہ میرے آقا نے کہا جس کو رب کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کے لیے پچاس سال ہزار سال اس طرح گزر جائے گے جس طرح آنکھ کے جھپکنے کا راستہ گزر جاتا ہے لوگوں خونے دائے, نہ کردائے کسیرا نہ پستا ہے جرمن ہمیں اتیاس کے, کے روئے تو بچتا ہے سارے برا کہتے ہیں سارے گالیاں دیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کسی گالی دینے والے کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہے یہ اپنے پاس سے لاتا ہے ہم سے چرتے ہیں تو اس لیے جتنی ہے جو بات بھی کرتا ہے قرآن سے کرتا ہے یا محمد کے فرمان سے کرتا ہے اس کے باہر نکلتا ہی نہیں ہم نے کہا تجھ کو تمہاری یہ لال کتاب مبارک اور مجھ کو رب کا یہ قرآن مبارک کہ رب کے رسول نے کہا کہ جب جنت کے دروازے پہ دستک دے گا فرشتے کہیں گے اقرا و اقرا و اقرا و قرآن پڑھتا جا جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا یار بویا لمبے بس آج بھی سارا دن مٹاپا ختم ہو جائے نہ مار مرکی سنو کہا سن سینتالیس ہجری میں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا پھول نہیں ہوں سبق کو جو سبق آج انشاءاللہ تمہیں پڑھا کے جانا کیوں دینا والی ہو پڑھ کے جانا ہے نا انشاءاللہ کہا حسن نے حسک دے وفات کے بعد سیا نے کہا تو ہر شیعہ تو کو ملے آپ کو کے سینے حرکت میں آئے کیا لگے پی توڑ دو حسین نے کہا کہ جس کے ساتھ رشتہ میرے بھائی نے جوڑا میں توڑنے کے لیے تیار سن سینتالیس کتنے سال گزر گئے اکتالیس سے لے کر سنتالیس تک سات سال چھ نہیں سات ہوتے ہیں چھ ہاں کلو چھا پڑو سات سال گزر گئے سات بر کوئی دوسری آواز بلند نہیں پھر <متنی> زمانہ پچاس ہجری گزرا پھر پچپن گزرا پھر چھپن گزرا پھر ستاون گزرا پھر اٹھاون پھر انسٹھ پھر کتنے سال بیس برس کتنے برس اسی منجی چک لیے دیا اٹھی اٹھا سالوں کے بعد وہاں بیس برس تک کوئی بولا نہیں بولا وہاں بولا کوئی نہیں بولا سن ساٹھ ہجڑی میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال شاہبان میں ساٹھ ہجری میں بعد میں لوگوں کے کہنے پر امیر اور خلیفہ نامزد کیا اپنے بیٹے کو نام کیا تھا یہ سی سنساٹ ہجڑی میں بڑا اعتراض کرتے ہیں سنو آج مسئلہ سمجھا کے جاؤں یہ دانی صاحب کی شہادت حسین بیان کر رہے تھے سنو لو شہادت حسین کا مسئلہ بھی سن لو سنساٹ میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھیوں نے یزید کو امیر بنایا کہنے لگے اسلام کی عمارت تبدیل ہو گئی کیوں باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا باپ کے بعد بیٹا ہم نے کہا اعتراض ہم کریں تو جائیں تمہیں کرنے کا کوئی حق ہے کیوں بھائی اس لیے نہیں تمہارے لیے پیمانہ اور ہمارے لیے اور نہیں ہم انصاف کی بات کرتے تو جس سے لفظ ہوتا رہے نا تینوں جلونے لگ جائے کہا اگر نہیں بات سننے کا موڈ تو پھر ختم کر دو میں تو بس پکڑوں کہا ایڈیڈ چودھری مچھالے رکھے تھے کال واسطے رکھے تھے لوٹا بائیسیکل کے ہینڈل نہ والے بڑی رکھیے گی یہ کنو مارنیاں گے کہا بڑا اصول ہو گیا کیا اصول ہو گیا گیا باپ کمال بڑا میں نے کہا میں اعتراض کروں تو اعتراض کا مجھے تجھ کو کیا حق ہے کہہ گئے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ میرے مذہب میں باپ کے بعد بیٹا حکمران ہوتا اگر باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو سکتا تو فاروق کے بعد عبداللہ ابن عمر کو حکمران ہونا چاہیے تھا کہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہے جس کی رسول نے تاریخ کی اللہ ہو. علیہ ہوسلم لیکن فاروق نے بیٹا کو بڑی بات ہے اشرا مبصرہ کے باقی چھ آدمی سات آدمی ان کی کمیٹی بنائی خلافت کمیٹی ساتواں بھی اشرا مبسرا کا زندہ تھا جان جو اصرا مبصرہ کے کتنے ساتھی تھے دس چار خلی پائے راش کھلا راشدین چار کو یہ تھے نا باقی چھ کسی کو پتہ ہے نور جہاں آدی مانگا بھی سارے پتا ہے شرم کرنی چاہیے تلا کو رنگیوں کی اولادوں کا باپوں کا نام موجود رسول کے صحابہ کا نام موجود کسی کو یاد نہیں پھر اگر نئی نسل ہیروئن پینے والی نہیں ہوگی تو اور کیا بھی گی سنو کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی چار ہو لائے پانچ میں تلہا Check it!